اور اراف والے کچھ مردوں کو پکاریں گے جناؤ ان کی پیشین سے پہچانتی ہیں کہیں گے تمہیں کیا کام آیا تمہارا جتے اور وہ جو تم غرور کرتے تھے